اور کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا زمین کو پرسکون بنایا لوگوں کے رہنے کی جگہ بنایا اور زمین کے اندر نہریں بنائی اور زمین کے لیے پہاڑ بنایا تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے اور سمندروں کے درمیان پردہ اور آڑ بنایا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے بلکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں محترم سامعین کرام یہ صورت النمل ہے سورت النمل سورہ نمبر ستائیس ہے اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر سکسٹی ون یعنی ساٹھ پر ایک نمبر کی آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ پیش کیا گیا کل کے درس میں بتایا جا چکا ہے کہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر کے پینسٹھ تک ساٹھ پر پانچ نمبر کی آیت تک جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے اوپر اپنے تنہا معبود ہونے کے اوپر پورے کائنات کا تنہا خالق و مالک ہونے کے اوپر اور تمام کائنات کا رب ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بے شمار دلیلیں دی اور ایسی ایسی دلیلیں ہیں جس سے مشرقین بھی جتنے بھی مشرقین اس زمین پر ہے خاص طور سے مشرقین مکہ وہ تمام ایگری کرتے ہیں ان تمام دلیلوں سے ایگری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ رب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا رب کے علاوہ دوسرے جھوٹے معبودوں کی بھی پرستش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے جو ہم نے پڑھی ابھی جو ہمارے سامنے اللہ نے نازل فرمائی آیت نمبر سکسٹی ون میں اللہ نے بے شمار دلیلے دی ایک پوائنٹ کے اوپر اتنی دلیلیں ہیں کہ اگر ان دلیلوں کے اوپر انسان غور کرے تو اس کے اندر جو گمراہی کی تاریکیاں ہیں وہ بالکل چھٹ جائے اور حقیقت بالکل واضح ہو جائے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر سکسٹی ون میں پہلے فرماتے ہیں امن جان اور زخرات کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا جائے قرار کہتے ہیں رہنے کی جگہ پناہ لینے کی جگہ سکون کرنے کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں جائے قرار اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین جس کے اندر ہم رہتے ہیں بالکل اطمینان سے رہتے ہیں اگر ابھی یہاں پہ زلزلہ آ جائے ہر انسان پریشان حال ہو جائے زلزلہ آنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ہیبت آ جاتی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا انسان کہیں دور بھاگ کھڑا ہوتا ہے لیکن اللہ نے زمین کو جائے قرار بنایا کیوں کیونکہ بالکل پرسکون ہے حالانکہ زمین کی جب تحقیق ہزارہ ہزار سال پہلے کی گئی تو پتہ چلا کہ زمین جو ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ جو فضا ہے فضا جس کو انترکش کہتے ہیں گلیکسی کہتے ہیں اس میں زمین بالکل لٹکا ہوا ہے وہ ہے یہ زمین اتنی بڑی ہے اتنا عظیم ہے کہ اس کا اکثر حصہ پانی کے اوپر ہے اور زمین بالکل گول ہے اور اس فضائے بسیت کے اندر لٹکا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے سیارے لٹکے ہوئے ہیں زمین کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے جو لٹکے ہوئے ہیں اور گول ہونے کے باوجود زمین سے پانی گرتا نہیں ہے بلکہ پانی وہیں پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ زمین کے اندر بھی وہ میگنیٹ ہے وہ کشش ہے جو اوپر کی چیزوں کو کھینچ لیتا ہے ابھی آپ کسی چیز کو ایسے یہاں پہ لٹکائیے یہ تو وہاں پہ لٹکا نہیں رہے گا بلکہ سیدھے زمین پہ آ کے گرے گا کیوں کیونکہ اس کے اندر کشش ہے زمین سے کوئی چیز اوپر نہیں اٹھ سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر کشش ہے کسی بھی چیز کو زمین سے اوپر اٹھانے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے یہ تحقیق پہلے سے موجود ہے ہزارہ ہزار سال سے یہ تحقیق ہے لیکن ابھی کچھ سالوں پہلے سے ایک ایسی تحقیق ہے ایک ایسی ریسرچ ہے جو حیات کے ماہرین نے کیا ہے وہ ریسرچ یہ ہے کہ ہماری زمین اسر نہیں ہے بلکہ راؤنڈ مار رہی ہے راؤنڈ مار رہی ہے اور وہ تیس چالیس پچاس سو کے رفتار میں نہیں راؤنڈ مار رہی ہے بلکہ ہماری زمین سورج کے بالکل سامنے اپنے محور اور مدار میں ایک ہزار میل فی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہے ایک ہزار میل فی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہے ایک ہزار میل گھنٹے کی رفتار سے سورج کے گرد چکر مار رہی ہے اور ایک چکر کو چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن اور ایک رات میں کمپلیٹ کر ہے اور یہ جو ہماری زمین ہے سورج سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور وہاں سے بھی پورے سورج کا چکر مار رہی ہے اور یہ چکر وہ پورے ایک سال میں کمپلیٹ کرتی ہیں اور اس کی رفتار کتنی ہے سکسٹی سکس سکس فی گھنٹے میل کے رفتار سے اب ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا ترا اتنی بڑی زمین اتنا بڑا یہ جو ہمارا زمین ہے یہ چھیاسٹھ ہزار چھ سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے چکر مار رہا ہے بھاگ رہا ہے لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے اللہ نے اس کو بالکل پرسکون بنا دیا رہا ہے یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کا کرشنا ہے یہ صرف ایک بات ہے حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ زمین گردش کرنے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہی تھی ہل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ پہاڑ پہ پہ بنا دیا پہاڑ بنانے کی وجہ سے یہ بالکل پرسکون ہو گئی یہ اللہ تبارک کا کرم ہے اللہ نے اس کو جائے قرار بنایا ایسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ایک اور نظریے سے سوچیے کہ اگر ہمارے ہماری جو زمین ہے بالکل ایک جگہ پہ استھر ہوتی چلتی نہیں رہتی تو ہماری زمین کسی نہ کسی طریقے سے سورج کے سامنے ہوتی اور سورج کے سامنے ہونے کی وجہ سے زمین کے آدھے حصے میں تو سورج نکلتا اور زمین کے آدھے حصے میں سورج نہیں نکلتا آدھے حصے میں دن ہوتا اور آدھے حصے میں رات ہوتی جس کی وجہ سے اس زمین کے اوپر بہت زیادہ پریشانی آ جاتی جن خطوں میں سورج نہیں جاتا وہاں پہ نباتات نہیں اگتے وہاں پہ جانداروں کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی کیونکہ انسان یا دوسری مخلوقات یا یہاں پہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان کو جہاں سورج کی روشنی چاہیے وہاں رات کا رات کی ٹھنڈک بھی چاہیے اور جہاں رات کی ٹھنڈک چاہیے وہی سورج کی گرمی بھی چاہیے اگر یہ دونوں چیز نہ ملے تو سب کا سب ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر رات اور دن دونوں کے نظام کو قائم کیا اور اس طرح سے اس زمین کو انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے جائے قرار بنا لیا بالکل پناہ لینے کی جگہ بنا دیا سکون حاصل کرنے کی جگہ اس کو ایک اور نظریے سے غور کیجیے ہمارا سو، ہماری جو زمین ہے سورج سے جتنی دور ہے اگر اس سے کم دور ہوتا تو سورج کی تپش سے زمین کے سارے جاندار اور سارے پیڑ پودے مرجھا جاتے اور ختم ہو جاتے اگر ہماری زمین ابھی جتنی دور ہے اس سے زیادہ دور ہوتا تو ٹھنڈک کے مارے پورے کی پوری زمین ختم ہو جاتی ہے یہاں کے سارے مخلوقات ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بیلنس کے ساتھ ایسی جگہ پر زمین کو بنایا کہ مناسب سورج بھی مل سکے مناسب ٹھنڈک بھی مل سکے اور اس زمین کی پوری جتنی بھی مخلوقات ہیں پیڑ پودے ہیں سب آسانی سے اس زمین کے اوپر پرسکون انداز میں رہیں تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا ام من جعل الارض قرار کون ہے وہ ذات رب کے سامنے رب کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے تم جھکتے ہو بھلا بتاؤ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا پناہ لینے کی جگہ بنایا سکون حاصل کرنے کی جگہ بنایا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ نے نہریں جاری کیا نہر سے مراد یہاں پر ندی ہے نالے ہیں نہر ہیں جہاں پر پانی بہتے ہیں اور یہ جو پانی ہے اس کی اصل جو اس کا جو ایک ذریعہ ہے وہ بارش بارش برستا ہے تو پانی ندیوں کے اندر بھی بہتا ہے نالوں کے اندر بھی بہتا ہے اور نہروں کے اندر بھی بہتا ہے لیکن اس کا اصل جو ذریعہ ہے وہ پہاڑوں کے درمیان جو برف ہوتا ہے جو نہریں ہوتی ہیں وہاں سے اصل پانی آتا ہے جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے جب سردی کا موسم آتا ہے تو یہ نہر اور پورے پہاڑ کے اوپر جو ہے برف جم جاتا ہے لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے تو وہیں سے پانی بہ بہ کر نکلتا ہے آپ دیکھیں گے جن جی علاقوں کے اندر سیلاب آتا ہے سیلاب کبھی بھی سردی کے موسم میں نہیں آتا ہے سیلاب کب آتا ہے جب گرمی دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے تو دیکھ تو علاقوں کے اندر سیلاب آتا ہے اور جب بارش آتی ہے تو مزید سیلاب آتا ہے کیوں کیونکہ بارش پڑنے کی وجہ سے وہ پانی مزید پور سے دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور ندیوں میں بھی جاتا ہے نہروں میں بھی جاتا ہے تالابوں میں بھی جاتا ہے زمین کے اندر جذب ہوتا ہے کچھ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے پھر وہ بارش برستا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں زمین کو پرسکون بنایا وہی زمین کے درمیان نہریں بھی بنائی کیوں کیونکہ نہر کے اندر پانی ہوتا ہے اور جاندار ہو چاہے نابات چاہے پیڑ پودے ہوں چاہے حیوانات ہو سبھی کو پانی بالکل چاہیے بغیر پانی کے کسی کی زندگی نہیں گزر سکتی اور یہ پانی دینے والا کون ہے وہی رب ہے اللہ نے اسی نے فرمایا کہ امن جا ذکر کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے پناہ بنایا اور زمین کے اندر اس نے نہریں بنائی اور زمین کے اوپر پہاڑ بنایا تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے اور پھر فرمایا وہ جین الحرین اور کون ہے وہ ذات جس نے سمندر کے درمیان پردہ ڈال دیا کیا مطلب یہ بات بالکل عام ہو چکی ہے جو لوگ زمین کا علم رکھتے ہیں یا عام لوگ جو تھوڑا بھی پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی سمندر کے اندر ایک ہی سمندر کے اندر کہیں پہ میٹھا پانی بہ رہا ہوتا ہے کہیں پہ کھارا پانی بہ رہا ہوتا ہے کہیں پہ گرم پانی بہ رہا ہوتا ہے کہیں پہ ٹھنڈا پانی بہ رہا ہوتا ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے اوپر ٹھنڈا پانی میٹھا بہ رہا ہے نیچے کھارا پانی بہ رہا ہے کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دریا کے اندر ایک ہی سمندر کے اندر ایک طرف سے یہ کھارا پانی بہتا چلا جا رہا ہے اور بالکل اسی کے بازو میں میٹھا پانی بھی بہ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پانی یا اس طرح سے جو بہنے والی چیزیں ہیں جب بہتی ہے ایک ساتھ تو ایک طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ آپس میں مل جاتی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ ایک پانی کا س... ایک پانی کی لکیر بہائیے اور ٹھیک اس کے بازو میں بہائیے ٹھیک اسی کے بازو میں دونوں پانی بہتے بہتے آگے جا کر کے مل جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے لیکن سمندر کے اندر جو میٹھا پانی اور کھارا پانی بہتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پاتا کیوں کیونکہ دونوں کے درمیان اللہ نے آڈ ڈال دیا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ مرجل بحرینی ہاضا اکبل فراتو وہ ہاضا ملح <تصفح> الجاج وہ بینا برضم حجرم محضورا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو بہایا اور سمندر میں ایک طرف دیکھ لیجئے میٹھا پانی بہ رہا ہے دوسری طرف کھارا پانی بہ رہا ہے اور دونوں کے درمیان اللہ نے آر ڈال دیا ہے نہ میٹھا کھارا میں مکس ہو سکتا ہے اور نہ کھارا میٹھے میں مکس ہو سکتا ہے بلکہ دونوں الگ الگ رہے گا کیوں تاکہ جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں سمندر کے علم سے واقف ہیں جہاں ان کو کھارا پانی نصیب ہو وہیں پر ان کو میٹھا پانی بھی نصیب ہو جائے اور یہ رب کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان اے غافل انسان اپنی بصیرت کی آنکھ کھول اور رب کی نعمتوں کو پہچان اور رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہی پیغام ان آیت کریمہ کے اندر دینا چاہتا ہے اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے انسان جس اللہ نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا اور جو تمہارے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمہارے جسم کے ایک ایک روئے پر قدرت رکھتا ہے تمہارے پورے سانس پہ کنٹرول رکھتا ہے جو تم کو زندگی دے رہا ہے اس رب کو پہچان اور سیکرو دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر کو جھکانے کے بجائے ایک رب کی بارگاہ میں آ جا اللہ فرما رہا ہے, ام من جعل الارض قرارا کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے پناہ بنایا اور زمین کے اندر نہریں بہائی اور کون ہے جس نے زمین کے اوپر بہت سارے پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہچکیول نہ کھائے اور کون ہے جس نے سمندروں کے اندر آر ڈال دیا اے الحمد م کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے قطعی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے بل لا لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ان نشانیوں کو ان دلیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مواحد بنائے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے مومنین کے سب شامل فرمائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین و مالین اللہ